سجدہ اتنی بڑی قوت ہے ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ رہی آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چن گئے ہیں ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی وہ دقت اور وہ نرمی نہیں رہی بدر کا میدان ہے ایک ہزار کا لشکر جرال مقابلے میں ہے اور وہ پورے لا لشکر کے ساتھ نازو تفخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف آٹھ تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ کفتار کرتے ہیں یہ حالت مسلمانوں کی بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں عجیب حالت ہے پھر کون سا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا مصطفیٰ کریم نے مستد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مصطفیٰ روتے رہے آنکھوں میں آنسو ہیں حضور کی چادر سے سلک کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائے کرتے لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ آج تک ایسی ناز والی دوا کسی نے نہیں کی ہے جی جیسی دعا مصطفیٰ جانے رحمت نے کی مستفی کریم سجدے میں رکھا ہے اور کیا کہا اللہ میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی تین سو تیرہ جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں میری زندگی کا کل اثاثہ میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو تو بیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ عکاس کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ اور ذل کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ رستے میں گڑے رستے میں بچھتے ہوئے کانٹے اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا میرے مالک میری پوری زندگی کا گداخ میری پوری زندگی کا سرمایہ میری زندگی کے آسوس میری زندگی کا رونا سین حرم کے اندر تابط اللہ کی چھاؤں میں چھجے کر کر کے کوئی کبھی میں نے عمر مانگا کبھی میں نے حمزہ مانگا تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تن کا جوڑا اور یہ چھوٹا سا گھونسلہ بنایا یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے <سفار> کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور ساسا میری پوری زندگی کی کمائی میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا دے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک کے ڈنکے دنیا دنیا پہ, دنیا پہ نہیں ہوں گے یہ حضور, حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے دشمن کے مقابلے میں مستفی کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی حضور مسکراتے ہو فرمایا ابشر یابا بکر حاضا جبریل آخران فر فرسے ہی ابو بکر بشارت وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے تو یہ سجدے تھے جس نے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا سجدے سے وہ قوت ملتی ہے سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے آج چھپن ستاون اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے ہیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجار آؤ اس کے, اس کے حضور جھکو اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا سجدہ اس کو قوت دیتا ہے